کی تو ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو ایسا بے وقوف ہے لال کتنا قیمتی تھا اسے توڑ ڈالا اس نے کہا یاد تو لال کیوں توڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت معافی مانگتا ہوں میں بھول گیا اب آیاز کو اکیلا بلایا محمود بدنی نے کہ اتنا قیمتی لال تو نے کس وجہ سے توڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت لال مجھے قیمتی کی بہت نظر لیکن آپ کا حکم جو تھا وہ اس سے بھی قیمتی کی تو محمود غازنوی نے کہا حکم تو, تو نے میرا مانا ہے پھر معافی کیوں مانگی ہے تو نے کہا میرا قصور ہے میں بھول گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بے ادبی تھی میں نے یہ بے ادبی سمجھ تو جو تو جان رہا تھا کہ میں نے کہا ہے تو میں نے یہ بے ادبی سمجھی کہ بادشاہ سلامت کو کہوں کہا بھی تو ہے پھر رنج بھی تو رہا رہا ہو ہے کہنا تیرا مانا ہے میں نے یہ ایسا کہنا بے ادبی سمجھ تو تقدیر یہی شہر حضرت آدم علیہ السلام دانہ کیوں کھایا یا رب العالمین میں معافی مانگتا ہوں بھول گیا وہ شیطان تم نے کیوں نہیں شا کی رب العالمین تو نے میری قسمت لکھی تھی قسمت آنے توست بندہ نے تو اللہ نتا نے توست رام تو میرا کیا قصور ہے تو یہی سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے بھی ادب دیکھا ہے تقدیر میں بھی ادب دیکھا جاتا ہے اس میں ادب تھا اس نے کہا بادشاہ سڑن میں بھول گیا معافی معاش میں نے ایسا کہنا کہ حکم بھی تیرہ ہے پھر ناراض بھی تو ہو رہا ہے ایسا کہنا میں نے بے ادبی سمجھا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اصل ادب دیکھتا اس لیے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جی تقدیر میں لکھا ہے فلاں ہے یوں ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان والی صورت لیتے ہیں ہم نے اپنے دادے والا پہلو لینا ہے یار رب العالمین ہم بھول گئے ہمارا قصور ہے تو ہمیں معاف کر دے شیطان نے کہا میں کس کی معافی مانگی قسمت آنے توست بندہ آنے تو لانت آنے توست رحمت آنے تو قسمت بھی تیری لکھی رحمت بھی تیری لانت بھی تو نے کی میرا کیا قصور ہے وہ مارا گیا ایک دوسرا یہ مرزائی جو ہیں انہوں نے پمپلٹ چھاپے ہیں شاید یہاں بٹے بانٹ رہے ہیں تو, تو, تو باضیز گسامی رحمتہ اللہ علیہ نے سبحانی ماں آزم شانی کہا تھا منصور حلاج نے ان الحق کہا تھا تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ مشابہات میں ہیں تو وہ ناموراد یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ متشابہات میں ہے تو یہ بھی متشابہات میں ہے انہوں نے جو کہا میں نبی ہوں یہ بھی متشابہات میں ہے اب بائی نے کہا صبحانی ما آزم شانی طولبا نے کہا حضرت آپ نے ایسے بات کی ہے آپ نے فرمایا جب با جزید ایسا کہے تلوار لے کر اسے قتل کر دینا پھر ایک وقت آیا با یزید گستامی رحمت اللہ علیہ سے یہی کلمات نکلے شاگرد نے تلوار اٹھائی مارتے رہے ایسے تلوار جس طرح دھوئیں سے نکل جائے ایسے نکل جاتی تھی ایسے مارا سینکڑے وار کیے پھر اپنے حال میں آئے کہ یا حضرت آج پھر آپ نے وہی کلمات تو آپ نے فرمایا میں نے جو کہا تھا تلوار سے مارو تو انہوں نے کہا ہم نے تو تلوار کے کئی وار کیے جس طرح ہوا سے نکل جائے اسے تلوار آپ کو تو کچھ نہیں ہوا فرمایا پھر معلوم ہوا با جزید کہنے والا نہیں تھا گفتہ گفت اب منصور اللہج بھی یہی اسے آگ لگائی گئی کیری الحق کہنے لگی دریا میں گہرا دریا ان الحق کہنے لگ گیا تو اس لیے ہمارے بزرگ فرم متشاب جس طرح الفام کا یا سواد ایسے الفاظ آتے ہیں یہ متشابہات میں میں ان کا معنی ہم نہیں سمجھتے تو انہوں نے کہا انہوں, انہوں نے بھی چاپ دیے اس کا جواد جواب یہ ہے کہ جو متشابہات ہوتے ہیں ان کا پرچار نہیں کیا جاتا اگر یہ متشابہات ہے تو تم پرچار کیوں کر رہے ہو اس کا بات سمجھنے کی کوشش کرنا متشابہات کا پرچار جب وہ سمجھ نہیں آتا تو اس کی تبلیغ کیا کرنے ہے تو تم تو نامرات پرچار کر رہے ہو تبلیغ کر رہے ہو اسے مان رہے ہو ہر جگہ تم نے مذہب بنا رکھا ہے وہی تو تمہارے متشابہات میں کیسے تم سمجھتے ہو یہ ان کی بائیمانگی کا اگر سمجھ جائے تو جواب ہے شاید آپ پمپ یہاں بھی پہنچ سکتے تو مسلمانوں جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ تھے شعور آ گیا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے بھائی جزید بستاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی سال میں علم پڑھا ہوں کئی سال فوکرا کی صحبت بیٹھا تو فرمایا مجھے علم سمجھ آیا با اندر کرن کرن سال گزرتے ہیں تو باجزید پیدا ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ہی باجزید ہے جو یہ فضیلت والے لوگ ہیں نا ان کو سابقین پر فضیلت نہیں اپنے زمانے میں ہوتی ہے اپنے زمانے کے بعد جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو فضیلت ہے الیا کرام پر وہ آپ کے زمانے پر ہے اور آپ کے زمانے سے بعد پر ہے بکین لوگوں پر نہیں ہے علامہ اقبال میں نے یہی کہا کہ علم ہے فکی و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو آئے اور فقر ہے دان آئے رہا پر مایا عالم سے راہ مت پوچھ وہ تو خود ڈھونڈ رہا ہے راہ ولی سے پوچھ جس طرح دیکھا ہے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ملا کا میلاد کیا ہے دین کو برباد کرو پھر ملاد کرو اور جیب ہماری آباد کرو یہ گولڈ سرکار فرماتے تھے یہ ملہ کا میلاد ہے دین کو برباد کرو پھر ملاد کرو جیب ہماری ولی کا ملاد کیا ہے دین کو آباد کرو پھر ملاد کرو رسول خدا کو شاد کرو یہ ملاد ولی کرو اب بخاری امام بخاری جیسا دنیا میں ولی کیونکہ لوگ ان کی حدیثیں پڑھ کر عالم ہوتے ہیں امام بخاری پر سوال کیا گیا کہ آپ امام شافی کے در پر کیوں جاتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے آپ نے فرمایا ہم پنساری ہیں وہ حکیم ہیں اولیاء کرام ائمہ جو ہیں وہ حکیم ہیں ہم نقصہ تجویز نہیں کر سکتے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں ہارون اور رشید زبیدہ خانم کو کہا دو تین گھنٹے دن کھلا تھا تو غصے میں آیا اس نے کہا کہ تو اگر میری قلم رہو اسے باہر ہو گئی ٹھیک ورنہ دن چھپے تک ورنہ تجھے طلاق یہ طلاق کا مسئلہ اہم عام مولوی نہیں بتاتے طلاق اگر غصہ آ جائے بیوی کو احسن طلاق ہے ایک دفعہ کو یہ اسلامی طلاق ہے جہلانہ طلاق, طلاق طلاق طلاق طلاق یہ جہلانہ طلاق ہے نہ بیوی کو موقع ملا نہ آپ کو پھر وہ سوائے حلالے کے جائز نہیں ہوتی یہ بالکل مکرو طلاق ہے فرش درخت بھی لانت کرتے ہیں آسن طلاق ہے غصہ ایک دفعہ کہو عدت کے اندر مرد بیوی راضی ہو گئے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اسے طلاق رجئی کہتے ہیں یہ اسلامی طلاق ہے طلاق مباح عمل ہے اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اور زندگی میں دو بار طلاق دے سکتا ہے تیسری بار کرے گا تو مغلزاد دو بار رجعی ہے جس طرح نکاح میں حیض و نفاظ زہار کے مسئلے بتانا فرض ہے ہر شادی والے پر یہ مسائل ب... یاد کرنا جو ہے فرض ہے تو نکاح کے علماء خطبہ دیتے تھے وہ یہی مسائل بتاتے تھے اب حیض ہے حیض میں مرد نہیں جا سکتا اگر مرد جائے گا حیض میں تو چار ماہ سے سونا صدقہ دینا پڑے گا پھر وہ دوسری بار جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا یہ مسائل بتاتے نہیں زیار جس طرح بیوی بی کو تو ماں جیسی ہے بہن جیسی ہے یعنی محرم کی تشویش اون جیسی ہے تو زیار بن جاتا ہے اس سے لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ رکھے گا یا غلام آزاد کرے گا وہ نہیں کر سکتا دو مہینے روزہ رکھے وہ نہیں کر سکتا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے پھر اس کا نکاح بحال ہوتا ہے تو ایسے الفاظوں سے بھی پھر کنایا کے الفاظ ہیں ان سے نکاح کا بسلام بہت اہم ہے وہ شادی پر مسائل بتاتے ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا جس طرح بیوی کو بچہ پیدا ہوا نفاس ہے نف... حیض کی کم از کم تین دن مدت, مدت ہے زیادہ سے زیادہ دس دن ہے تین دن سے پہلے ختم ہو گیا مرد نہیں جا سکتا بیماری ہے دس دن سے اوپر چلا گیا پھر بیماری ہے مرد جا سکتا ہے اور نہا کر نماز بھی پڑھ ہے جو نفاس ہے بچہ پیدا ہونے اس کی کم از کم مدت نہیں ہے کسی اور کئی عورتوں کو نہیں آتا پہلے دن سے پاک ہوتی ہے کئی عورتوں کو آتے ہیں دس دن تین دن چار دن یہ چالیس دن جو ہے آخری مدت ہے ضروری نہیں چالیس دن جس سر رٹا لگا ہوا ہے چالیس دن کا یہ آخری مدت ہے چالیس دن سے اوپر چلا گیا تو پھر تو بیماری ہے اور دس دن میں بارہ دن میں بیس دن میں چار دن میں جب بھی پاک ہوئے نماز پڑتی ہے مرد بھی, بھی, بھی جا سکتے ہیں خیر یہ جی ضمن میں نے آپ کو بتا دیا مسائل ایک مسئلہ بتانا ہزار نفل ثواب سے زیادہ ہے اب تین دن کھڑے تھے اس وقت گھوڑا گھوڑا تھا تیز رہو سواری تو بارہ گھنٹے لگتے تھے وہ جا نہیں سکتی تھی دو سو پنساری اکٹھے ہوئے اس وقت کے عالم کہہ رہا ہوں جو آج ان کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے وہ عالم بھی یوں نہیں تھے لیکن دو سو عالم اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا طلاق ہے کیوں مولکا میں شرط پوری ہوتی ہے یہ شرط کر نہیں سکتی عورت بہر اس کی قلم رہو کے جا نہیں سکتی دن دو تین گھنٹے کھڑا ہے اور لگتے بارہ گھنٹے ہیں تو طلاق ہو گیا دو سو عالم نے مزید مریض کو کیا کر دیا ختم کر دیا اب زبیدہ خانم امام شافی کے پاس گئی امام شافی نے کہا ایسا کر تو جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا دن تھوڑا کھڑا تھا وہ مسجد میں بیٹھ گئی یہ بتا رہا ہوں کہ مولنا اور ولی میں کیا فرق ہے یہ آج تو مولنا سب دین کے راہبر بنے ہوئے ہیں وہ کاجا صاحب فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جان یار دے واقف نہ بھید اسرار دے ون کنڈ دے بھرنے تھے دڑے آج سو سو سال پہلے ایک ولی گزرا ہے اس کی بہت ایسی ہے کہ اگر وہ پوری طرح سنی جائے تو ان کا دل جو ہے ٹوٹ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ملا دے کادی دے مفتی فسادی دیوین چھوڑ مسلے خبر نہ شرادی کریں نہ کوئی گال اصلوں ہیادی شرنگے دا دوران سمجھی کوئی نہ یہ پہلے سو سال کئے گئے مال دنیا کہیں کم نہ آشا ذرا کترا ایمان سمجھی نہ یہ کمبر وچ ادھارا دے تنگ جاہے نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن او کلہ دم دزران سمجھی کے کوئی نہ یہ بہت بڑی ہے تو یہی علماء کے ہاتھ ہم آئے قوم ماری گئی جب سوکرہ کے ہاتھ تھی قوم میں شعور تھا آگے وضاحت کروں گا میں اب دن چھپے کے بعد امام شافی نے فرمایا جا تیرا نکاح بہال ہے اس نے نکارے کھوا دیا دول خوشی بنا لی تو علماء جو بیٹھے تھے دو سو ہارون و رشید کے پاس انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئی طلاق ہو گئی اس کے دماغ ہائے پھیر یہاں آ رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح بال ہے تو ہارون رشید گئے پانی ہے تو اس نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ زبیدہ خان گئے امام شافی کے پاس ہاں آپ نے ایسا کہا ان کا میری قلم راہ سے بہر نہیں ہوئی ہوتی ہم. اس نے کہا ہارون رشید مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے مسجد میں خدا کی بادشاہ تیری قلم رہو سے بہر ہو گئی تھی تیرا مسجد میں کوئی تعلق نہیں ہے آج تو مسجدیں آزادی نہیں ہے بائیمان مسجدوں کا احترام بھی نہیں کرتے ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے وقت سیڑھی پر عورت چل رہی ہے یہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہوتی ہیں مرد نے کہا اوپر والی سیڑھی پر تو نے قدم رکھا تو طلاق نیچے والی میں رکھا تو طلاق عورت بیٹھ گئی آج کل کی عورت نے تو, تو کہتی ٹھیک ہے طلاق ہوئی جلدی شکر ہے وہ دو دن عورت بیٹھی رہی اس نے کہا تلاش کروں شاید میں کہیں بچ جاؤں تو علماء سب نے کہا بھی یہ طلاق ہے اس نے تو دونوں شرط لگا دی ہیں یہ تو بچ ہی نہیں سکتی سب نے لکھ دیا سینکڑوں علماء نے فتوا دیا طلاق یا وہ پھر وہاں بیٹھے ہوئے ساری عمر اسے کسی نے کہا ہوئے کسی ولی کے پاس جاؤ تو وہ امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے آپ نے کہا ایسا کرو لکڑی کی سیڑھی پر اسے اتار لو نکاح بحال ہے یہ بتا رہا ہوں پنساری ہو امام شافی نے فرمایا کہ ہم عالم پنساری ہیں امام جو ہیں وہ حکیم ہیں دوا علاج مریض کا وہی کر سکتے ہیں تو علماء نے تو مریض کو مار دیا ایک تیسرا واقعہ ہارون اور رشید اور رات کو ان کی بحث لگ گئی ایسے ہوتی تھی تو زبیدہ خانم نے کہا انسان سونا حسین ہے ہارون اور رشید نے کہا چاند حسین ہے تو بات لگ گئی اس نے کہا اگر میں سچا تو تجھے طلاق ٹھیک ہے صاحب علما کا چاند تو حسین ہے تلاک تو ہے پھر وہ ایک ولی رہتے تھے دور اس تک زبیدہ خانم پہنچی آپ نے فرمایا ایسا کر رات کو جو امام نماز پڑھے اسے صورت سورت کہنا وہ پڑھے پہلی رکعت میں میں پیچھے نماز پڑھوں گا آ کر آپ نے پیچھے نماز نیت لی اب وہ پڑھ رہا ہے وتی وَالزَّيْتُونِ ویتوں نے و الْبَلَدِ سی لَقَدْ واض الْإِنسَانَ فِي نقد خلق فی آپ نے فرمایا لقد خلق نال کامر افی تکوین تو امام نے نہ پڑھی نماز ختم ہوئی ماں پکڑ لیا لوگوں نے تو آپ نے قرآن بدل دیا اللہ فرماتا ہے لقد خلق نال انسان انہوں نے کہا پھر تم یہ تو تمہارا مذہب میں نے بیان کیا تم کہتے ہو سو چاند حسین ہے قرآن کہتا ہے انسان حسین ہے تو تم تو جھوٹے ہو گئے تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قدیم سے اس وقت دو آج سے ہزار سال کی بات ہے اس وقت کے عالم سبحان اللہ آج ولی نہیں ملتے تو یہی علماء نے یہی اولیاء کرام نے کہا کہ جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ رہیں گے شعور آئے گا جب علماء کے ہاتھ آئیں گے مارے جائیں گے تو اس آیت کی تفسیر میں آپ مزید سمجھ لیں گے کہ عالم کیا ہے اور ولی کیا ہے اور کس کے پیچھے چلنا چاہیے یہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گا اس سے پہلے میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے لیکن نئے نئے لوگ آئے بیٹھے ہیں تو ہمارے دادے آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تک کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے فرمایا کیا تک یہ وصیت کرتے جانا تین وسیع آپ نے فرمائی فرمایا یہ کیا تک کرتے جانا نئے نئے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں بات انہوں نے سنا ہوگا دوبارہ سن لیں گے بزرگ فرماتے ہیں دین کی بات بات بار بار, بار بھی کرو کوئی ڈر نہیں ہے کہ جب تک دل میں بات نہ اترے حکمت نہیں بنتی تو جو پہلے سن چکا ہوگا مزید اس کے دل میں اتر جائے گی حکمت بن جائے گی اور نئے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نہیں سنی بات فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا پہلی وصیت میری اولاد کو کرنا اب بزرگ فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ دنیا میں اطمینان کر کے مارا جاتا ہے جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا میں قرار سے نہیں رہتا کیونکہ بی بی پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی اور کو بھی شہادت کا مرتبہ مل سکتا ہے آپ نے فرمایا جو موت کو بیس دفعہ دن میں یاد کرے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن علامہ اقبال فرماتا ہے کیونکہ ہے جو شہادت کی موت نہیں مانگتا وہ منافق کی موت مرے گا ارے شہادت کی موت ایسی پیاری موت ہے کہ بندہ اللہ سے دعا مانگے گا رب العالمین مجھے پھر زندہ کر تیرے راہ پر شہید ہوں تو پھر مجھے زندہ کر تیرے راہ پر شہید ہوں شہادت ایسی چیز ہے یہ چار پائی والی موت جو ہے بہت سخت ہے ارے شہادت والی موت میں لذت ہے اب حبیب نہ جا رہا قرآن مجید نے سنا ہے آپ نے حضرت عیصیہ السلام کے فرستہ گئے گئے تبلیغ کر رہے ہیں بازار میں اللہ نے فرمائے وجا میں نکسل مدینہ تیرا جول یا سا کال یا قومی تب المرسلی نتبلا یا سلوک ماجر بازار کے پرلے کنارے سے بندہ دوڑتا آیا فرمایا لوگوں ان کیوں نہیں تو متباع کرتے یہ رسول ہیں اور دیکھو اجرت بھی نہیں مانگتے تو لوگ ان پر چڑھ گئے ان کی آتیاں باہر نکال دیں چتھاڑا کر دیا اسے مار دیا اب سب لوگ آج کی طرح اس کا افسوس کر رہے ہیں جس طرح ہم امام حسین کا افسوس کرتے ہیں وہ ہمیں روتے گئے ہم ان کو رو رہے ہیں مویندین چستی رام تو اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مو محن... امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں وہ بیمان ہیں بیمان ہیں بےمان ہیں, ہیں فرمایا مظلوم اسے کہتے ہیں جن پر زبردستی ٹھوسی جائے آپ نے شہادت کو پسند کیا فرمایا اگر پسند نہ کرتے لکش کروڑ یزید ہونا نہ امام حسین شہید ہونا مسلمانہ مرد کو روئے جاتا ہے یا زندہ کو امام حسین زندہ ہے مردہ ہے بلا تکول من یوک تلو فی سبھی لاہ بل اموات بلاؤں ولا کلا تا شورون خبردار شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے تمہیں شعوری نہیں افسوس کے مردہ رو رہے ہیں زندہ کو جہانوی رو رہے ہیں بہستتی کو یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہائے بابا ماں اجڑ گئی ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اجڑ گیا جا آباد ہوا اب وہ غلاموں کا غلام ہے کہاں امام حسین اور کہاں حبیب نجارہ رمال عبد اللہ فتحانی ویلحت اور آج تک تم اندونی آلے آتے رہان ہوا تو شفا تو ولاج انفی دلالی آمن تو جنہ اس نے کہا ہے لوگوں میں ایمان لاتا ہوں ان رسولوں پر تم سن لو میرے گواہ ہو جاؤ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے تو ان کو چیرے اڑا دیے اللہ نے فرمایا ہم نے فرمایا کی لدو لے جا جنت میں اب وہ جا کر وہیں کیا کہہ رہا ہے یا لیت قومی یا لمن ما غفر علی ربی وجال من منال مکرمین ارے وہ اس کو رو رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں یار ایسا نہ کرتا تو یہ حالت نہ ہوتی لیکن وہ جنت میں کہہ رہا ہے ہائے افسوس یار بلا میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھے کیسی عزت والا ہی کر دی تو امام حسین کو اس سے بھی کم کر دیا حضرت خنسار علی اللہ تعالی آنا آنا چار بیٹے لے کر جنگ پر پہنچتی ہیں کہا بیٹا جہاں گھنی تلوار نہیں چلتی وہاں نہ گئے تو میں نہیں بخشوں گی بندہ آ گیا جی آپ کا بڑا بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ دوسرا شہید ہو گیا الحمدللہ تیسرا شہید برکے میں بیٹھی ہیں بیت دور رشتے دار قریبی اپنا مارم لایا تھا وہ بتاتا ہے بتا رہا ہے جب خبر ملی کہ چارے بیٹے شہید ہو گئے دو نفل نماز ادا کی شکرانہ کرتے ہوئے خوشیاں منا کے جا رہی ہے کہ میں چارے بیٹے جنت میں ڈال کر جا رہی ہوں ارے یہ امتیوں کا حال ہے یہ بیویاں جو ہماری سردار کائنات کی سردار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم بابا اجڑ گئی نہیں آتی تمہیں پیر میا شاہ صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ حضرت علی کی تعریف کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا بیماری جو ہو اس کا علاج کیا جاتا ہے لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سب ماننے والے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان کو نہ مانے صحاب سلاسہ کو لوگ نہیں مانتے اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں ایک شیعہ نے سوال کیا آپ پر کہ آپ صاحب سلاسہ کی خلافت کو حق مانتے ہیں آپ نے فرمایا تم حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہو جی شیر خدا لا فتح اللہ فتح اللہ علی آپ نے فرمایا میں تو نہیں مانتا کہتے ہیں کس طرح ارے خلافت نہ ہے نعوذ باللہ تمہارے عقیدے میں خلافت بے دینوں پہ جا رہی ہے اور شیر خدا خاموش بیٹھا ہے پھر شیر خدا کیسے آئے کہتے ہیں آپ شرارتی نہیں تھے تو آپ نے فرمایا بے ایمان و امام حسین شرارتی تھا یہ آپ کا قول ہے کہ شہادت امام حسین گواہی دیتی ہے کہ خلافت حق تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلافت حق تھی شیر خدا خاموش بیٹھا ہے ارے خلافت نہ حق تھی شیر خدا کا بیٹا بات کرتا شہید کرا دیا گھر نہیں بیٹھا پھر فرمایا ایک بیمان جماعت آئے گی گمراہ وہ مدینہ مدینہ کرے گی مدینے والے سے دور ہوں گی فرمایا ان پر آ جائیں میرا سوال کرنا فرمانا بےمانو امام حسین تو مدینہ شریف جوڑ چھوڑ جا رہے ہیں تو مدینے جا رہے ہو اس سے زیادہ پیارا ہے تمہیں فرمایا امام حسین بھی اسلام اسلام کرتا گیا ارے مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا امبیا سولہ آبا سب اسلام اسلام کرتے گئے یہ مدینہ مدینہ کرنے سے کیا لوازمات پیدا ہوتے ہیں بھائی مانو اسلام اسلام کرو پھر لوازمات پیدا ہوں گے ایک صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام باپ کا نام اسلام وطن اسلام مذہب اسلام کہا یار صاحب اسلام میں اس نے کہا کسم اس کی جس کی ذات قدرت میں میری جان ہے اگر اسلام ہے تو میرا باپ ہی ہے وطن ہی ہے میں بھی ہوں ورنہ میں بھی اپنا آپ نہیں ہوں روزے دس کا فوٹو بیچ رہے تھے کاب شریف کا فوٹو آپ نے چھین کر الماری میں رکھ دیا شیخ الجامی تھے بہول پر والے انہوں نے فرمایا عرض کی وہ پڑھاتے تھے وہاں یا حضرت یہ کیوں چھین لیے آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو تو فرمایا اس کی قدر نہیں رہتی ایک دن ہوگا کہ انہیں دیکھے گا نہیں پھر فرمایا بےمانو سے کہو کہ تبروکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بےمانو بیچے نہیں جاتے میرے مرشد پاک فرماتے تھے جب دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی ارے امام کرتے بھی سرکار جن کے پاس ہلیہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ نالین مبارک آپ خود سا پنتے تھے کرنے ایک جوتی مبارک تو آپ نقشہ کھینچنے لگے پھر ڈر گئے قلم گیر دی اور تو کیا آپ کتاب میں پڑھیں صرف تسمیں مبارک کی شکل لکھی فرمایا پیر مبارک سید الانبیاء کا کیسے نازک تھا شاید میں تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤں تو میں مارا جاؤں امام صاحب نے شاہ صاحب فرماتے تھے ہمارے اولیاء دین کو سرو کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گیا بھائی مانو جو اولیاء سے ثابت ہو نہ ہو وہ نہیں کرنا یا فتنہ ہوگا یا جھوٹ ہوگا شرم کرو یہ نارائن پاگ کا فوٹو ہے اگلا پاسا سولہ ایل ایسے ٹھبر بنا کے انہوں نے دس روپے میں سیل کیا قوم ہے جو یہ خیال کرے گا کہ آپ کا پہ مبارک ایسا تھا نال میں ایسا ہے وہ امام قطبی کا قول بھی وہ بےمان ہے پھر انہوں نے جبے مبارک بی بی فاطمہ تو زہرا کا بچ رہا ہے ادھر جاؤ داتا صاحب کی دربار پر یہاں بازو کالا بی بی پاک کا ارے لکھتے ہیں بی بی پاک کا جب کپڑا پرانا ہوتا وہ آگ لگا دیتی تھی کہ میرا کپڑا کوئی نہ دیکھے بعض علماء کہتے ہیں کہ بی, بی پاک کا روح اللہ نے قبض کیا فرشتے کو بھی نہیں بھیجا اور قیامت کے دن اعلان فرمائے گا اللہ اے انبیاء اے فرشتے پردہ کرو میرے نبی کی بیٹی گزرنی ہے ہاتھ ہو گئی بہی مانو اب تو تمہاری توبہ بھی نہیں ہے کسی ولی سے ثابت نہیں اگر ہوتا ہے کوئی چیز تو پیر ملی شاہ صاحب کے پاس ہوتا تنسے شریف پاس شریف ہوتا چشتہ شریف ہوتا خاج ارے کروڑا ولی ہو گزرے ہیں کسی کے پاس نہیں آپ لکھتے ہیں ایک کے ہاتھ آئی نالان وہ قبر میں لے گیا دوسرے صحابہ کو بھی نہیں دیسا ظلم ہو رہا ہے کیسے لوگ پیسے پیر آ گئے اور ہم کس سمت ہمیں لگا دیا ایک دن آپ بیٹھتے بیٹھے تھے آنسو آ گئے فرمایا گمراہ لوگ آنے والے ہیں عرض کی کون سے فرمایا نعتیں عام ہو جائیں گی درو شریف چھوٹ جائے گا ایک درو شریف پڑھو لاکھ نات پڑھو فرمایا اس کا سواب زیادہ ہے ایمانو اگر آئیں تو ان کو کہنا کہ درو شریف کی محسلیں مناؤ میلاد شریف کرتے تھے آپ لنگر بانٹتے تھے اور سب سے درود شریف پڑھاتے تھے کوئی نات خان یا کوئی ایسا نہیں ہوتا اس کی وضاحت بات میں کروں گا کہ ولی کا میلاد کیا ہے اور ملا کا میلاد کیا ہے یہی بدل کر فرمایا آپ نے کہ ملا کا میلاد یہ ہے کہ دین کو برباد کرو پھر میلاد کرو اور میری جیب آباد کرو اور ولی کا ملاد ہے دین کو آباد کرو پھر ملاد کرو اور رسول خدا کو شاد کرو یہ ولی کا ملاد ہے یہ جھنڈیاں لگوانے آئے ہیں مرچاں لگوانے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا تو جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ اسے اطمینان نہیں آتا دوسرا فرمایا کہ جس کام میں نفے نقصان میں دل خود کھٹ کرے پوری طرح مطمئن نہ وہ کام بھی نہیں کرنا تیسرا فرمایا کوئی کام کرو مشورہ کر لو آپس میں اور چوتھا فرمایا اپنی بیوی کا کہنا نہیں ماننا جس طرح کا الٹ کرو یہ نہیں وہ نہ مانگے اپنا حق مانگے نہ معاملات میں اس کا کہنا مت مانو یہ ہمارے دادا دادے کی وصیت ہے ہم مشورے کی اہمیت پہلے بھی بتائی کچھ لوگوں نے نہیں سنا تو آپ کی روح خوش ہوگی مجھ پر کہ وہ میرے بیٹوں کو میری وسیا سنا رہے ہیں خالد بن ولید جنگ کو گئے ادھر کافر آ گیا خالد بن ولید نے بہت فتوحات کیے آپ سے کافر جلتے تھے ان کا مقصود تھا کہ صرف خالد بن ولید ختم ہو جائے چاہے ہم ہار جائیں اس کو اس کو مارنا ہے تو درمیان میں ٹیلا آتا تھا بنجر جگہ آتی تھی تو اس نے الچی بھیجا کہ خالد بن ولید کو کہو آپ بھی ایک سپاہی لے کر آ جائیں میں بھی ایک سپاہی درمیان میں میرے چند سوالات ہیں اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اس نے دس بندے وہاں سلا دیے اپنے کافر سپا سالات کہ جب خالد بن ولید آئے میں آواز دوں تم قتل کر دینا اب خالد بن ولید صحابہ کا طریقہ تھا وہ مشورہ کرتے تھے انہوں نے صاحبہ کو بلایا مشورہ کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں آپ اس جگہ کا معائنہ کرنے دیں بارہ ایک بجے چل پڑے صاحبی تلواریں لے کر آگے جاتے ہیں تو دس سپاہی کافر سوئے پڑے ہیں تلواریں ساتھ رکھی ہیں وہ سارا معاملہ سمجھ جائے انہوں نے ان کو سب کو قتل کر دیا اور اپنے دس سپاہی وہاں سلا دی آپ کافر خوشیاں منا رہے ہیں ناچ رہے ہیں شرابیں کی بوتلیں جو صبح کھا بن ولید تو لامالت اور قتل ہو گیا وہ اکیلا آئے گا ہمارے دس سپاہی سوئے پڑے ہیں اس نے ہماری شرط مان لی تو وہ ساری رات رقص کرتے رہے پھر رقص کرتے ہوئے آئے گانے بنا ایسے ادھر خالد بن ولید بھی پون کے سپاہی وہ آ بڑے خوشی سے اترے اور اپنوں کو آواز دی کہ آ جاؤ آج خالد کی موت آئی سے قتل کرو تو مسلمان اٹھ کر آئے انہوں نے ان سپاہی کو قتل کر دیا مسلمان سوئے پڑے تھے یہ مشورے کیے اب رات کو چھت پر مرد اور بیوی ولی سویا ہوا ہے اس کی بیوی اور وہ دادے پاک کی یہی وسیعت بیوی کو سنا رہا ہے کہا جی بات اچھے دیکھ میں آزما کے دکھاؤں میں نیچے چھلانگ ماروں اوپر سے اس نے کہا نہیں مارنا مارے گا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی آپ نے چھلانگ مار دی ٹانگیں ٹوٹ کے بیوی نے کہا دیکھ داتے کی وسیعت مانی میری نہیں مانی اب ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں آپ نے فرمایا وقت بتائے گا ادھر یزید نے سپاہی بھیجے کیونکہ وہ ولی تھا نیک بندہ تھا امام حسین سے محبت رکھتا تھا اہل بیت سے اس نے کہا پہلے اسے پکڑ کر لاؤ اگر نہ آئے اسے وہی قتل کر دینا سپاہی گائے آگے وہ اس نے کہا میری تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں میں کیسے جاؤں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا وہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں انہوں نے یزید کو جا کر کہا کہ اس بچاری کے تو دو نی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ تو چل پھر نہیں سکتا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اسے چھوڑو آپ نے بیوی کو کہا دیکھ کتنا فائدہ ہو گیا اگر میری ٹانگیں نہ ٹوٹی ہوئی ہوتی یا میں قتل کر دیا جاتا یا امام حسین کے قاتلوں میں گنا جاتا بیوی کے مشورے کیا اور دوسری بات حق جو ہے حق بہت کڑوا ہے ایک بیٹا حق کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے ماں اسے زخم پر تیل نہلاتے بیٹا تجھے کیوں مارتے ہیں اماں آم میں حق کہتا ہوں بیٹا کبھی حق کہنے والے کو بھی مارا جاتا ہے اس نے کہا اماں آم مارا بھی حق کہنے والے کو جاتا ہے میں نہیں مانتی تیری بات میں نہیں مانتی ایک دن اس نے کہا ماں اگر تجھے سچ کہوں تو جوتی اٹھا کر میرے پیچھے بھاگ پڑے نہیں بیٹا ایک ماں دوسرا تو سچ گئے میں چھٹی ہو گئی تجھے مارنے بھاگ پڑوں اچھا ماں یہ بتا میرے باپ کو کتنا سال ہو گئے مرے ہوئے اس نے کہا دو سال ہو گئے اچھا تو صبح روزانہ اٹھتی ہے تو صابن سے منہ ہوتی ہے پھر سرخی لگاتی ہے کجلہ پاؤڈر مساف کپڑے اچھے سنگار کرتی ہے اماں یہ کس کے لیے کرتی ہے کس کے پاس جاتی ہے اس نے جوتا اٹھایا کھڑ سور کا بچہ ماں کو ایسا کہتا ہے وہ باغ گیا دیکھا ماں ہاں تو میں نے سچ ہے تو مجھے مار اسی طرح مجھے لوگ مارتے ہیں مسلمانوں چودوی صدی تھی وہ وہ عذاب کی صدی تھی بدعملی کی پندرہویں صدی جو بیٹھے ہو یہ عذاب اور حساب کی صدی ہے جب یہ صدی لگی مجھے ایک ولی کہنے لگا محمد شفیع یہ ایسی صدی مصائب کیا ہے کہ بندے ایسے مریں گے جس طرح چونٹی پر میڑا پھینک دیا جائے قتل و غارت کی صدی ہے مصائب کی صدی ہے چودہویں صدی بد عمالی کی صدی تھی صدی کا ایک دن کھڑا تھا تیرویں کا بندہ دانے پیسوا آیا اس میں درہم آ گیا وہ بھاگ کر درہم دینے لگا جس نے دانے پیسے کہ یاد تیرا ہے کیونکہ مسلمان میں جو ہے کافر اور مسلمان میں فرق ہے کافر کے نزدیک پہلے ناجائز جائز ناجائز نہ جائز حرام حلال ہوتا ہے نفع نقصان بعد میں ہوتا ہے بےمان کافر کے نزدیک جائز ناجائز حرام حلال ہوتا نہیں اس کے ذہن میں نفع نقصان ہوتا ہے وہ بھی مادی یہ فرق ہے مومن اور دانے پیسنے والے کہا میرا نہیں ہے یار جس سے دانے لیا اس, اس کے پاس گیا اس نے میرا نہیں ہے جس نے دانے صاف کیا اس کے پاس گیا اس پاس اس, اس نے کہا میرا بھی نہیں اب آیا صبح چودھری لگ گئی اب اٹھ کر کہہ رہا ہے شکر ہے ارے میں کیسا بے وقوف ہوں جس کا تھا گھر تو آ گیا تھا میں درم دینے گیا میں تو بے وقوف ہوں شکر کر رہا ہے انہوں نے نہیں لیا اب وہ صبح اٹھی سورج نکلا تو دانے پیسنے والا کہتا ہے یار بڑا بھائی آیا ہوا روپیہ واپس کیا جاؤں اس کو کہوں میاں میں بھول گیا یہ روپیہ میرا تھا اس وقت جاندی کے درم ہوتے تھے روپئے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی تو وہ چل پڑا جس نے دانے بیچے وہ بھی چل پڑا جس عورت نے دانے صاف کیے تینوں چل پڑے وہاں گئے اس نے کہا السلام علیکم جی حضرت میرا روپیہ ہے مجھے کال بھول گیا مجھے دے دیں عورت نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے میرا ہے وہ دانے بیچنے والے نے کہا نہیں یہ جھوٹ دونوں جھوٹ بولتے ہیں میرا ہے اس نے کہا بھائی ایسا کرو آپ چلے جاؤ گھر کیوں بھائی او یہ میرا تھا مجھے بھول گیا تھا رات مجھے یاد آ گیا تم جاؤ یعنی چودہ صدی سے نیت بدل گئی اور یہ حساب کی سبھی ہے عذاب کی سکتی ہے ایک تو گھر گئے کرو یہ نصیحت ہر تقریر میں کرتا ہوں میں کوئی ناراض ہوں کے کہ بار بار یہ بات کرتا ہے کوئی سنتے ہیں کوئی نہیں سنتے کیونکہ کئیوں نے یہ بات سنی ہے ان پر دہرائی جائے گی جنہوں نے نہیں سنی ہے ان کے دماغ میں آ جائے گی گھر جاؤ نا دروازے میں رک گئے کرو اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف پڑھ کر گئے اللہ اللہ بھی نہ کیا کرو یہ ملہ ہے نا ارے ملہ آئے قوم کو اس میں ذاتی نے بھول گیا اللہ مانا کچھ نہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے حرف ہے اللہ ہے اس کا تعلق ازانے صحیح پورے پاکستان میں کہیں ازان صحیح بتا دو میں کہوں گا ٹھیک ہے علموں کا مذہب ہے اشاد الہ الا اللہ لا منع نہیں دیئے ہے اشہد اللہ, اللہ اللہ اشاہد ال محمد الرسول اللہ حیا الصلاح ہیا حی الفلاح اللہ اکبر بعض اخبار کہتے ہیں اخبار شیطان کا نام ہے بعض کہیں گے کہ محمد باللہ یہ سارے کہیں آپ ازان ہو ٹی وی والوں نے مت مار دینا مرادوں نے ازان بھی صحیح نہیں ہے ازان صحیح ملے نا شیطان دور جاتا ہے مرض امراض مصاحب دور جاتے ہیں رحمت برکتیں ہوتی ہیں وہ اذان ہمارے نصیب اذان بھی صحیح نہیں ہوئی حدیث پاک کے عمر بن عبدالعزیز کے وقت ایک آیا اذان سور دے کر بنانے لگا آپ نے بلایا فرمایا تو ہم میں سے نہیں ہے، سیدھی اذان دے جا چلا جائے یہاں سے اور ٹی وی والوں نے اس قوم نقال قوم ہے انہوں نے مت مار دی اشہد اللہ الہ اللہ کھینچیں گے لا کو نام تاک نام تو کہو کفر ہے جہاں حرف چلا جائے وہاں کفر لازم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اس لیے ہمارا کان قدوری کا مسئلہ ہے یہ کہ جو کہے بسم اللہ اللہ اکبر زبیہ حرام کہو بسم اللہ ہے اللہ اکبر تب زبیہ صحیح ہوگا یہ جم کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اس مکہ بنا جا السلام علیکم و رحمت اللہ وہ نماز میں کہتے ہیں کہ رحمتہ نہ ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ السلاۃ یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علی پر میں ایک نام مراد ہے وہ اذان کہتا ہے اللہ اکبر یقین کرو الہ الا اللہ ازان حیال بھی صحیح نہیں بائیمان ملا اب امام نام مراد اس کو بتاتا نہیں ہے تو ملہ نا میں انجام جانتا ہوں اس مار کے کا جس مار کے کا ملنا ہوگا قوم کیا ہے علامہ اقبال فرماتے قوم کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے یہ کیا جانے بیچارہ دو رکت کا امام شیطان کے نو بیٹے ہیں ایک گھروں میں رہتا ہے جو مرد بیوی بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے اس کا کام ہے ایک بندہ تھا اس کا گھر جھگڑا بیوی اس سے گالیاں دیتی تھی لڑتی پھرتی تھی ہر وقت وہ اپنے پیر کے پاس گیا اس نے یہی وظیفہ بتایا وہ کرتا رہا کبھی بھول گیا کبھی مہینے کے بعد گیا بیوی اٹھ کر قدمے گر گئی ناشتہ تیار کیا روٹی اس کی مٹھی بڑی بڑے محبت سے پیش آیا تو وہ اپنے پیر کے پاس گیا کہ یا حضرت ایسا ایسا ہے آپ نے فرمایا پہلے شیطان تھا تب جب تو یہ پڑھتا گیا شیطان نگل گیا وہاں فریشتا آ گیا لیکن جب تک آمال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے لوگ کہتے ہیں پیر یہ جی ہمارے گولے شریف علی سرکار لانتی پیروں کی دو نشانیاں فرمایا وہ لانتی ہوں گے ایک تو دعا کلام کر کے پیسے مانگے فرمایا ان کے پاس بھی نہ جانا ایمان دے کر آؤ گے دوسرا فرمایا جو حساب کریں کیوں شریعت میں ہے جو حساب کرتا ہے وہ بھی بےمان ہو جاتا ہے جو کراتا ہے وہ بھی بےمان ہو جاتا ہے یہ جھوٹے پیروں کی نشانی وہ پیر کا ملتا پھر سواری پر چڑھو یار العالمین میں آپ کو اپنی سواری کو تیری امان میں دیتا ہوں اپنے سازے سامان گھر سے باہر جاؤ یار بلامین میں گھر والوں کو ساز و سامان سب کو تیری امان میں دے کے جا رہا ہوں یہ دو باتیں میری یاد رکھنا ایک بندہ تھا اس کی بیوی کو حمل تھا وہ یہی کلمہ کہ یا رب العالمین میری بیوی کے جو پیٹ میں ہے میں تیری امان دے کے جا رہا ہوں گیا کئی سال کے بعد واپس آیا اس کی بیوی مر گئی تو اب خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جا تو اپنی بیٹی نکالا تو اللہ کی امان دے گیا تھا وہ قبر میں کھیل رہی ہے اگر بیوی بیوی کو امان دے کے جاتا تو پھر اس کو بھی سالم آ کے پاتا یہ دو باتیں یاد رکھا کرنگزیب کے وقت سبزی مہنگی ہو گئی یہ بیمان جو ہے نا کلاسن کو والے یوں کرو یوں ہے نہ مراد ہو تم نیک ہو جاؤ پھر دیکھو رامتے سبزی مہنگی ہو گئی جھگڑا قوم میں جھگڑے فساد قتل و غارت شروع ہو گئی وہ بھاگے اپنے ملا علی کے پاس پیر تھے کامل ایسا حال ہے حضرت آپ نے فرمایا تو انہیں کی سنت چھوڑی ہے یاد کرتے کرتے کہتا ہے ہاں میرا مسواک گم ہو گیا یہ دین بتا رہا ہوں آپ کو آپ تو کدھر کے کدھر لگے ہوئے ہیں یہودی نے کہا مولوی خراب ہیں آپ ادھر لگ گئے تو انہوں نے جا کر مسوک کیا سبزی اپنی حالت پر مہنگائی ختم ہو گیا لاڑ جھگڑے تو رحمتے یہ جو فسادات ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں سوچو مسلمانوں بادشاہ سنت چھوڑے تو قوم برباد ہونے لگ جائے جو بادشاہ حکومتیں نہ نماز پڑھیں نہ روزے رکھیں شراب پیئیں زنا کریں گناہ اڑائیں پھر قوم کو کہاں سکون مل سکتا ہے وہاں تو اللہ کا غضب اترتا ہے بے ایمانو دہشت گردی ختم کرنی ہے تو نیک بن جاؤ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں عوام پر جس کو دیکھو سور کہے گا مولوی خراب ہے جی مولوی خراب ہے وہ یہودی نے لگایا مسلمانوں حضور اپنے نبی سے یہ بے ایمان اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتی ہے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے میں یہ چاہتا ہوں سردازی ان تھا آپ نے مولویوں سے ٹکراؤ لیا یا حکومت سے ٹکراؤ لیا سنت رسول کیا ہے تم تو اس سے بھی اپنے نبی سے بھی دانا ہو تم ہوتے تو مولویوں سے لڑتے کیوں سردار قریش سے لڑے ٹکراؤ لیا کہ معاشرہ بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں ارے جب تک معاشرے کو ہاتھ میں نہ لو معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح نہیں ہوتی اور معاملات صحیح معنی نہ لپٹے جائیں عوام کو سکون نہیں ہوتا یہ تو دونوں چیزیں حکومت کے پاس ہیں باز باز باز باز ارے ہماری فوجیں جاتی تھیں صحابہ فوجیں جاتی تھی وہ کیسے لڑتی تھی مولویوں سے لڑتی تھی یا حکومتوں سے لڑتی تھی تو بےمانوں حکومتوں سے لڑتی تھی حکومتیں لیتی تھی مولوی بھی سیدھا ہو جاتا تھا پیر بھی سیدھا ہو جاتا الا ہے ہر بندہ مولوی پرتن کی ادنی کر سکتا آلہ ادنا پر تک نہیں تنقید کر سکتا ہے ارے دیکھو کوئی بندہ سبق پڑھ رہا ہے حرف میں اسے کہوں یہ غلط پڑھ رہا ہے میں اسے آلہ ہوں گا یا کم ہوں گا ایمان سے تنقید کو نندا آلہ ہوتا ہے کوئی کاشکاری کر رہا ہے سنت کوئی کام تو میں جا کے اس کی غلطی نکالوں ایسا نہ ایسا کر سمجھ میں آلہ ہوں تو ہر بندہ مولوی پر تنقید کرتا ہے کہو تو جی مولوی اچھا ہے ہم چھوٹے ہیں تو کارتن تنقید عالم پر ہے ہائے تو انجان یہ بدماشی ہماری دیکھو ایک بندہ گندگی کھا رہا ہے میں کہتا ہوں گندگی نہ کھا پھر میں کہتا ہوں وہ مجھے روکتا ہے کہ گندگی نہ کھا میں اسے کہتا ہوں میں تو انجان ہوں اگر میں انجان ہوں تو مجھے وہ جوتے نہیں مارے گا بھی انجان ہے تو اس کی گندگی کیسے نظر گئی تمہیں ارے جو گندگی کھا رہا ہے میں اسے روکتا ہوں گندگی ہے نہ کھا پھر میں کھاؤں وہ کہے مجھے اگر میں انجان ہوں تو مجھے کیسے معلوم ہوا وہ گندگی کھا رہا ہے معلوم ہوا میں گندگی کو جانتا ہوں ہر بندہ جو گناہ کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے کیونکہ علم سننے سے بھی آتا ہے علم پڑھنے سے بھی آتا ہے علم سننے سے بھی آتا ہے جو کہے علم سننے سے نہیں آتا وہ بیمان ہے صحابہ سارے سن کر آلے ہوئے کوئی انجان نہیں ہے ایک بندے نے پڑھ لیا جنا ح ہے اس نے جان کر کیا ایک بندے نے سن لیا جنا آرام ہے وہ اس کے مقابلے کا عالم ہے وہ بھی جان کر کر رہا ہے ارے اس اسلام کی برکت ہے آپ جنگل کے چرواہ سے پوچھ لو موٹی موٹی باتیں وہ بھی بتا دے گا جنا آرام ہے چوری نام ہے نماز فرض ہے یہ نہیں بتائے گا تو کون جان ہے سب جان کے کر رہے ہیں یہ ہماری بدماشی ہے کہ ہم نے مولویوں پر یہودی کا فتنہ ہے کہ تم مولویوں پر ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا حفیظ جلندری فرماتے ہیں بیٹا بنایا علی گڑی کو اور باپ بنایا مے کالے کو ایک باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے یہودی سے کہا کہ ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا کہ نصیحت فرمائیے اس نے کیا میرا حکم جا کے میرو کو سنائیے تعلیم اور قانون ہمارا اپنائیے حرام حلال کیا ہے جو مرضی آئے کھائیے میرے بیٹے ہیں ان کو کہنا کہ تعلیمی ہماری پڑھو قانون تمہیں فائدہ کیا ہے تمہارے لیے حرام حلال نہ ہے جو دل چاہے کھاؤ وہ بزرگ بناتے ہیں بتاتے ہیں کہ سکول والے کس کام پر ظلم و ستم عوام پر نگاہ ساری کی ساری دام پر اور عیرش و عشرت کے جام پر ٹیکس خاص و عام پر جرمانے ہر مقام پر پابندی زبان پر حق کے بیان پر گزارا سب کا حرام پر اور سہارا سب کا رام پر مولوی پر تنقید کی جا رہی ہے جی مولوی خراب ہے یہی یہودی فتنہ ہے ارے گناہ ایمان سے کہو کہ کسی علم جو ہے دنیا کا عالم ہے عقیدہ خراب ہے اسے علم فائدہ دے گا کیوں عقیدہ مقدم ہے اب جو کہتا ہے علم کو زیادہ سمجھتا عقیدے سے وہ تو بے وقوف ہے ارے علم کا عقیدہ ہے اور عقیدے کا محاصل کیا ہے عقیدے کا محاصل ہے لا الہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ تو عقیدہ خراب جو عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہے ارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے عمل کی بنیاد کیا ہے عقیدہ عقیدے کی بنیاد کیا ہے لا اللہ اب جو عقیدے کو کچھ نہ سمجھے علم وہ مسلمان ہے جو کلمے کو کچھ نہ سمجھے علم کو زیادہ سمجھے وہ مسلمان ہے اس لیے باؤ سلطان بولے دوے جان کلمے دیکھ اندر کی جانے خلقت بھولی ہو گنا جو ہے کلمے کل میں پڑھنے والے پر حرام ہے داڑھی والا جھوٹ ہمارے پڑھ چڑھ پڑھتے ہیں اس پر نہیں داڑھی والے پر داڑھی کیا ہے گاڑی کیا ہے پردہ کیا ہے پردہ واجب ہے اس کا نام نہیں ہے جو دھی بہن بٹھا دیجیے اس کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ کیوں بھائی تمہیں یہ پتہ نہیں کہ پہلی چیز فردا واجب سننا تیسری جگہ ہے سنت کے تاریک پر گھر کی روٹی حرام ہے جو پردے کا تاریک ہے اس کے گھر کی روٹی جائز ہے تمہارا اپنا دین ہے جو کوئی جیسے بناتا گیا بناتا گیا پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت مقدہ ہے تو گناہ جو ہے آپ ایمان سے داڑھی والا گنا کر چاڑ پڑتے ہیں داڑھی کیا ہے شادی بھی شادی والے کو کہا ہے کہ اس کے ڈھنگے نکلے ہوئے ہیں نا مراد یہ ہے تو سنت کی سنا کسی سے داڑی والا گنا کرے چڑھ جاتے ہیں میں یہ کہتا اس پر بھی چڑھو ارے شادی والا جو گناہ کرے اس بیمان کو کہو کہ شادی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنائی کہ میری سنت کی عزت سے یہ گنا سے بچے جب گنا سے نہیں بچا نہ مراد نے سنت کا کہاں احترام کیا کبھی سنا اپنے کسی شادی والے کو کہا کیوں یہ سنت مقدہ نہیں ہے تو ہمارا دین ہمارے باپ ماں کا ہے کوئی اصول ہے جس طرح داڑھی سنت مقدا ہے اسی طرح شادی بھی سنت محقدہ ہے داڑھی والے کو کہو اور شادی والے کو کہو شادی والے کو, شادی والے کو, کو کوئی کچھ نہیں کہتا اب میں آیت ممبارکا جو پڑھی ہے نا ان کا ترجمہ کرتا ہوں میلاد کا میلاد بتاتا ہوں میلاد کس کس کی ہے یہی مہینہ ہے ارے ہمارے رسول ہر زماں کے رسول ہیں صرف اس مہینے کے نہیں ہیں ہر زماں میں رسول ہیں ہر جگہ رسول ہے ہر سمت رسول ہر جیت رسول ہیں۔ زمین و آسمان بر سمندر نبات اتری سالت جامع ہے اس مہینے میں بس تو ہر زما میں رسول ہیں۔ نے وہ دس دن بنا لیا انام مراد انہیں یہی مہینہ کمائی کے لیے بنا لیا تو اللہ نے فرمایا قد من اللہ رسول یتلو الحم آیات ہی ویم آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں محمد دیا اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا رسول کیا ہے ہمار <سلام> سلم رسول اللہ لے تو ارے رسول کی شان اس میں ہے کہ حکم اس کا مانا جائے <سلام> <سلام> یہ محمد کی ذات کا میلاد مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر بھی مناتے <سلام> تھے جب آپ نے بے ست فرمائی اکیلے ہو گئے وہی وہ کافر پتھر مار رہے تھے آپ کو جس طرح آج یہ جی وہ سنت ہے وہ سنت ہے یہ پتھر کھانا سنت نہیں ہے ارے یہ بھی تو سنت ہے ادھر نہیں آئیں گے ہم تو اللہ نے فرمایا میں نے رسول دیا پھر اللہ نے فرمایا جب انہوں نے چھوڑا وما محمد ان اللہ رسول وہ میرے محمد نہیں رسول ہیں محمد تو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھائی مانو کیوں نہیں مانتے رسول مانے تو رسول احکام سے تعبیر ہے وہ مار سلام رسول یہ تو اللہ میرے رسول کی شان اس میں ہے میرا بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ حکم مانو میرے رسول کا یہ شان ہے یہ نہ حکم نمان محبت میں اتاحت ہے اور عشق میں فنا ہے بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعوی جھوٹا بغیر محبت خدا رسول اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جوٹا جس کو کہو ہم محب بنے ہیں ناتوں پر زور ہے بڑی نات قرآن مجید ہے حضور صلی اللہ یہ پڑھ تو اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا میں نے رسول دیا اس نے کیا کیا ارے میرا قرآن پڑھا بلگ بل ما ان زلا محبوب تبلیغ کر قرآن کے ساتھ یہ تبلیغ کا نصاب جو آج بالبئی لکھ رہے ہیں ان سے پوچھو ارے کسی ولی کسی امام کسی صحابی نے تبلیغ کا نصاب نہیں لکھا اللہ نے اپنے محبوب کو پابند کر دیا محبوب بلگ بل ما ان لیک تُو تبلیغ کر قرآن مجید کے ساتھ حالانکہ رسول کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں جب رسول کوئی تبلیغ کا نصاب نہیں لکھ سکتا تو بےمانو تم کیسے لکھ سکتے ہول ہو تو میں اور بات بھی کہوں ہےزکرین ذکر تنفل مومنین معبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے اے جھوٹے بےمانو کی ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت یہی صحابی ہیں جن کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے وجود پردیم قائم کیا ریتنگاروں میں پیتے گئے مکے اور مدینے کو حجاد مقدس بنا دیا اس علاقے کو گرمیان کے علاقے کو ارے ان سے پوچھو حجاز مقدس پہلے نام رکھا گیا جب بعد میں بےمانو حجاز مقدس تب نام رکھا گیا جب یا وہاں ایک کافر نہ بچا اور کافرے کا داخلہ بھی ممنوع ہو گیا پھر صحابہ تلوار لے کر باہر گئے کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے کوئی کراچی سے آ رہے ہیں یہ جی تبلیغ کر رہے ہیں بےمانو وہاں دین پھیلا لیا اب تم نے یہاں آ گئے ایمان سے کہا ہم بھاگ پڑے ملتان دین پھیلانے ہم نے لاہور میں دین پھیلا لیا ہے کیسے بےوقوف ہوں گے انعام نے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے ارے یہاں کے لوگ تو کراچی جا سکتے ہیں کراچی کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے جسے منی یورپ کہتے ہیں ہر بدماشی بے حیائی وہاں انتہا ننگی عورتیں پھرتی ہیں یہ جی جماعتیں نکل آئی ہیں کراچی سے یہ جی تبلیغ کر رہی ہے بھائی مانو تم صاحب سے اوپر آ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں صحابہ گئے صحابی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے شاید صحابی کو آپ ایسے ہی سمجھ لو جس طرح بیمان کہتے ہیں وہ جس جی صحابہ نے بھی وہ پڑھا تھا پڑھا نہیں کاتابا کا حرف ہے وہ لکھا تھا یہ بائیمان جزوی مشابہت پر کلی موافقت کا فتوا دینا کافر اور بیمان کا کام ہے تم پڑھنے کو دیکھ رہے ہو وہ کون تھے تم صحابی ہو بولنا روم صاحب نے فرمایا کار پاکا برقیاس خود مگیر گرن نوشتن باشد اندر شیر و شیر فرمایا پاکو کے کام اپنے خیال پر نہ لانا جس طرح شیر بھی شین جے رہے ہے اور شیر بھی شین لیے رہے ہے مشابہت تو ہے لیکن فرق کیا ہے شیر آباد کے مردما میں دران شیر آ باشد کے مردما میں قرآن ارے وہ بھی شین یہ رے ہے وہ بھی لیکن شیر وہ ہے لوگ پی رہے ہیں اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ ڈالتا ہے اس لیے پاکوں کے کام اپنے قیاس پر جی صحابہ سور کا بچہ صحابہ کو جان تو صحابی ہے جب تمہارے پڑھانے والے کہتی ہیں وہ تو قیدی تھے تمہیں مشابت دیکھو بھائی مانو تم کلی موفقت کا فتوا دے رہے ہو جزوی مشابیات پر صرف کاتبہ کا الفاظ لکھنے پر ادھر نہیں دیکھتے جو صحابہ ریت انگارے پر پیتے گئے نہیں پھرے وہ وہاں پھر جاتے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دین کا تھا بادشاہی آپ کی تھی جماعت صحابہ کی تھی وہ قیدی تھے بندھے پڑے تھے قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے بئیمانو مفتو فاتے کو نقل کرتا ہے مغلوب غالب کو نظر کرتا ہے ارے محکوم حاکم کو نظر کرتا ہے وہ محکوم تھے مفتو تھے قیدی تھے وہ پڑھنے والے جو تھے آزاد تھے اور صحابی تھے نہ صحابی ہے نہ وہ قیدی ہے تو بیمان پھر یہ بات کیسے کر دی تم لوگوں کو جہل بنا کر کفر کر رہے ہو صحابہ سے مثال دے رہے ہو صحابہ کا کروڑواں حصہ پیدا کرو تم جاؤ لندن میں ہم نہیں تمہیں تم ذمی جس طرح ہمیں کہتے ہیں جی اسی م... یہ سب کافرو کی موبائل فلوں یہ مجھ میرے پاس ایک آیا ماسٹر سائیکل موٹر پر جی یہ سائیکل موٹر جو ہے اس کو کس نے بنایا میں نے کہا تو بھی مجھے بتا کہتا کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اسے, اسے کس نے بنایا اٹھ کر بھاگ دیا اللہ اور الدین چشتی فرماتے ہیں ایمان اے حسن ازل اللہ کو فرماتے ہیں بےمان سن تو اے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے بھائی ایمان ہم استعمال کر رہے ہیں تم استعمال ہو رہے ہو یہ پیسوں سے کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں طاقت دی تو اللہ فرماتا ہے کافر میری کوئی چیز نہیں کھا سکتے انہیں قتل کرو جو بچ جائیں انہیں غلام بناؤ ان کی اورتوں لینڈیاں بناؤ ان کا مال لے آؤ مال غنیمت کھاؤ میری کوئی چیز کھا نہیں سکتے اگر اللہ نے ہمیں فرصت دی تو ہم مفت ان کی ہر چیز استعمال کریں گے مگر افسوس ہے بیمان ہم استعمال کر رہے ہیں ارے پیسوں سے استعمال کر رہے ہیں اور تم بےمان استعمال ہو رہے ہو تمہاری عورتوں تم کو استعمال کر رہا ہے تمہیں استعمال کر رہا ہے, ہے تمہارے دین تم استعمال ہونے والے ہمیں کہتے ہو کہ استعمال نہ کرو صرف ایک سوال کر سکتے ہو غور سے سننا ایسے لوگ بےمان ہیں جو ان کو مالک مانتے ہیں وہ خدا مانتے ہیں ایک بات صرف کوئی بیٹھا ہو تو مجھ پر ایک بات پر سوال کر سکتے ہو کہ یہ مادی کمالہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرائے کیونکہ مسلمانوں کو موبائل کی ہمیں بھی ضرورت ہے سیکل موٹر کی ضرورت جی طور پر ہم نے بھی یہ سوال کرنا ہے دنیا میں رہ رہے ہیں تو اللہ نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں کرائے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ان یہ کہنے سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادی کمالات جتنے بھی ہیں زور سے سننا مادی کمالات جتنے بھی ہیں ان میں جائز نہ جائید بھی ہے گناہ بھی ہے صحیح بھی ہے حرام بھی ہے حلال بھی ہے نفع بھی ہے, نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اس موبائل پر ڈاکو اپنے آپ کو بلا کر ڈاکے ملاتے ہیں یہ برئی پر بھی استعمال ہو رہا ہے بجلی برئی پر استعمال ہو رہی ہے بسیں کاریں ان کے نقصانات نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہزار تو جو چیز ایجاد کرے اس کی برائی اچھائی جتنی سینکڑے لوگ کریں گے وہ اس ایجاد کرنے والے کا حصہ ہوگا یہ اللہ کا قانون ہے جو اچھی بات کی اشاد کرے اس کا حصہ بھی ہوتا ہے اس لیے اللہ کو کوئی گوارا نہیں تھا کہ روحانیت ایجاد کرے پھر وہ برائی پر استعمال ہو روحانیت ایجاد کرے پھر وہ نقصان پر استعمال ہو تو اللہ نے روحانیت کو پاک رکھا یہ مادی لوگ اسے ذریعے زر... کرایا زہر پھر مسلمانوں کو ضرورت تھی اللہ نے بے شرح کا قانون بنا دیا آل اللہ وہ ہر رر با ارے بے حلال ہے اور بے شرح کا قانون کیا ہے اس میں ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے احسان بھی ختم ہو جاتا ہے صرف اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی احسان ختم نہیں ہوتا اب بات سنو آپ نے ساٹھ ہزار دیا سائیکل موٹر لیا کاغذات لیے سب کو اس کا احسان ہے وہ کہے گا میرا احسان ہے مان سکو وہ خوش ہوگا نفا کمایا ہوگا وہ کہہ سکتا ہے میں اس کا مالک ہوں تو جو بےمان لوگ بے شراہ کے قانون کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں جو ان کا احسان مانتے ہیں ان کی ملکیت یہ انگریزوں کی ہے وہ بئیمان ہے انہیں خدا مانتے ہیں کیونکہ خدا کی ملکیت نہیں ہوتی کبھی خدا کا احسان نہیں کوئی جدا کر سکتا کہ میں سائیکل موٹر کا مالک ہوں وہ تو میرا مالک ہے جو لوگ بے شرح کے بعد ان کو مالک سمجھتے ہیں یا ان کا احسان وہ بےمان کا پھر ہیں ان کے ایمان میں کوئی ذرا بھی ہم کے بے ایمانگی میں شک نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے انہیں خدا سمجھا ہے کہ بائے شرح کے بعد بھی ان کی ملکیت اور احسان کو برقرار رکھا ہے صرف یہی سوال کر سکتے ہیں بائے سے احسان بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ نے باعشرح کا قانون بنا ہم پیسے ارے بس پر جاؤ ایک بندہ ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے نہیں کھیلتا موبائل والا بیٹھا انتظار میں جب جاؤ گے خوش ہو جائے گا پیسوں سے استعمال کر رہے ہیں اور پھر میں نے بتایا اگر اللہ نے طاقت دی تو ہم مفت بھی کافر کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب نے آیاتیں پڑھی تم واہ جو ہم تمہیں پاک کیا جس طرح یہ بیمان کہتے ہیں ایسے لوگوں کہنے والے کا نکاح نہیں ہے جو حدیث کا مانا بدلے مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے جس طرح اتہور شطر المان اس کا مانا ہے پاکی نے سویمان ہے جو بیمان کہتے ہیں صفائی نے سویمان ہے تہارت کا معنی کوئی دنیا کی طاقت صفائی نہیں کر سکتی تہارت کا معنی پاکی ہے جو کہتے ہیں صفائی معنی کرتے ہیں وہ حدیث کا معنی بدلتے ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں پھر بلے شاہ صاحب نے وعدے کر دیا فرمایا تن صفہ ہر کوئی کردا من صاف کریں کوئی بلے شاہ جیڑے من صاف کریں دے جنت ویسن سوئی پھر <سلام> <سلام> سفیا تو من کی ہے تن کی نہیں ہے کافر سولہ دفعہ صابن لگاتا ہے شیشے پتہ نہیں کیا کیا سفائی ان بے مانوں نے معنی بدلا اور ہمارا اممہ کا فتوا ہے جو حدیث کا مفہوم بدل کر بیان کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے اس کا نکاح ہی نہیں رہتا اتہور شتر مان سفائی نے دیکھو تو کتنا بڑا ظلم کیا تمہیں پاک کیا بے نماز کو نمازی بنایا بے روزیت کو روزے دار بنایا برے کام والوں کو صحیح کام کرنے والا بنایا تمہیں پاک کر دیا برائی سے چوری سے ڈاکہ سے بدمائی سے خیانت سے تمہیں ہٹا کر تمہیں امین بنا دیا میرے محفا احسان ہے کہ وائن قانون قبل رفید العالم ممین پہلے تو تم گمراہ سے پھر تم ہدایت پر آ گئے یہ احسان ہے خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں ہر وقت ملاد میں ہے ارے نماز پڑھ یہی ملاد ہے روزہ رکھ یہی ملاد ہے اچھے کام کر یہی ملاد ہے برو سے بچ یہی ملاد ہے یہ ہر زمان ہر وقت اور ہر جگہ ہے کوئی ڈاڑھی منڈے کا میلاد نہیں کوئی زانی کا ملاد نہیں کوئی بے نماز کا میلاد نہیں کوئی چور کا ملاد نہیں ڈاکو کا ملاد نہیں یہ سب نہ ملا نے بنایا ہے اس لیے گولے والی سرکار نے بولا کہ ولی کا میلاد کیا ہے دین کو آباد کر پھر ملاد کر رسول خدا کو شاد کر اور ملا کا ملاد ہے کہ دین کو برباد کر پھر ملاد کر اور جیب ہماری آباد کر یہ آپ نے فرمایا یہ ملا کا میلاد ہے وہ ولی کا میلاد ہے ہاں ملاد ایسے نہیں کہ کنجریاں بھی ملاد منا یہ مرچاں لگوانے نہیں آئے جلوس نکلوانے نہیں آئے جلوس کسی ولی سے ثابت ہے انہوں نے کمائی کا سودا بنا دیا ان ملاؤں نے قوم کو برباد کر دیا ارے خدا کی قسم تو درو شریف پر ایسا ملاد کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ جی جائیں گے کہ ایک دروز شریف کا کتنا ثواب ہوتا ہے یہ سب ان ملاؤں نے نکالا اولیاء کرام پھر بلگ ماؤنزلہ علائق محبوب قرآن سے تبلیغ کر ارے یہ کہتے ہیں رسول خدا کچھ نہیں دیتا نبی کچھ نہیں دیتے کہتے ہیں دیو بند نہیں کوئی کچھ نہیں دیتے اب اللہ فرماتا ہے آتا ہوم اللہ ہو رسول ہو میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا اگنا اللہ... حافظ بیٹھے ہوں گے اگنا ہوم اللہ ہو میں نے غنی کیا میرے رسول نے غنی کیا ارے میرا دینا میرے رسول کا دینا میرا دینا میرے رسول کا غنی کرنا میرا غنی کرنا آفتوں منون بے باد الکتاب و تقفرون بے باد بہی با مانو بعد میری آ مانتے ہو بعد نہیں مانتے سب کو کیوں نہیں مانتے یہ دو بند بند مسلک اسی زد میں ہے لکھا ہوگا ہمیں ایک اللہ کافی ہے اور صاحبہ کہتے تھے ہمارے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید ہے وہ مار کا اللہ کافت الناس محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کر بھیجا کیا یہ قرآن نہیں ہے بہ مانو پھر اور آیات بتاؤں یا نبی حسب اللہ اے میرے نبی تجھے اللہ کافی ہے وہ منتین اے میرے نبی جو تمہاری اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے ارے مومنین نبی کو کافی ہو سکتے ہیں نبی مومنین کو بےمانو کافی نہیں ہو سکتا پھر یہ کہتے ہیں مدد شرک ہے کہتے ہیں نا بھائی شرک کا قبیرہ گناہ گنا ہے اور نبی صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے معصوم نبی کو کہا جاتا ہے بعد لوگ چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہیں وہ بھی بئیمان ہیں معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ گنا بھی نہ ہو ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے بالکل معصوم نہیں ہوتے میں نے ایک بچے کو گندگی کھاتے دیکھا ارے بچے گناہ کرتے ہیں لیکن معصوم وہ ہیں جن سے گناہ ہوتا نہیں وہ صرف نبی ہے وادام امبیا میں مولوی بیٹھا ہوگا کوئی جسے واد میساخ اللہ نے امبیا رسولوں کو روحوں میں جمع فرمایا اور وعدہ کیا لیا کہ میرا محبوب آئے اے رسول نبی ارے نبی سگیرہ گنا سے بات ہوتا ہے شرک تو کبیرہ کا بائی مانو مدد کبیرہ ہے پھر اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے روحوں میں اور وعدہ اپنے محبوب کے لیے اور لیا جا رہا ہے سے کیوں لوگ اسے دوکھا کرتے ہو اللہ نے دو وعدے لیے میرا محبوب آئے ائمبیا اور اصولو لاتو مینونا بے ہی اس سے ایمان بھی لانا والا تن اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا مدد شرک ہے تو وعدہ لیا جا رہا ہے شرک کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو صبح میں نے جانا ہے یار باتیں تو بہت ہیں دین کی لیکن کچھ نہ کچھ سارا دین بیان نہیں ہو سکتا تیئیس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا آخری میں دو باتیں کرتا ہوں یہ میں عام بیان کرتا ہوں اس تعلیم کے دو ظلم ہم کتنا اندھے ہو گئے ہیں مولوی کے مکھی کے سر جتنا جرم نظرتا اتنا نہیں آتا تم شہر میں بیٹھنے والے ہو میں جنگل میں بیٹھنے والے ہوں ہم سنتے تھے شہری بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن اب آ کر یہ معلوم ہوا کہ نہ شہری عقل مند ہے نہ دیہاتی عقل اسلام میں ہے اسلام کے بغیر اندھا ہے مسلمانوں اس تعلیم کے دو بڑے ظلم ہیں جو میں بیان کروں لا بیان ہے اور میں کرتا بھی ہوں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک تو بڑا ظلم ہے پہاڑ زمین آسمان ٹیکس الل اشیا چیزوں پر ٹیکس فراؤن نے لگایا تھا امیروں پر ٹیکس چیزوں پر ٹیکس فقیر اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ وہ فقیر ہے فرض ہے حکومت پر اس کو دے بیچارے کو اس کی آمدنی کا میں خرچہ زیادہ ہار صاحب تصرف پر فرض ہے اس کی مدد کرے نہ اس پر زکات ہے موستاب خیرات کوئی شے بھی نہیں ہے وہ لینے کا حقدار ہے اب بتاؤ جو ٹیکس چیزوں پر ہے وہ بیچارے دے رہے ہیں نہیں دے رہے لاکھوں ٹیکس پیراسیٹامول کی گولی پر ٹیکس مار کہیں شیطان نے پھوک ماری آپ ایاشا اڑا رہے ہیں لاکھوں روپئے تنخواہ ہے غریب روٹی نہیں مل رہی پھر ٹیکس بھی وہی دے جو روٹی جسے نہیں مل جو دو سو روپیہ سارا دن دیہڑی کماتا ہے بہی مانو وہی ٹیکس دے تمہیں ظالم خدا کا خوف نہیں کرتے پھر اسے تعلیم کہتے ہو پنڈی اسٹاف کا بندہ ہے مجھے کہتا ہے حضرت صاحب میری پانچ ہزار تنخواہ ہے پچیس سو کرایہ تین ہزار بل آئے پچپن سو میں کہاں سے ڈاکو بدماش بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے غریب کو یہ ایسے ظالم ہے ٹیکس اس سے اور ہزاروں ٹیکس گنتی نہیں ہے ٹیکسوں کی اتنا ٹیکس ہیں آپ گن نہیں سکتے ہم کہیں شیطان نے پھوک ماری ہے تو پہلے کیوں نہیں ماری معلوم ہوا یہ تعلیم والے شیطان سے بھی نہ مراد آگے بہت بڑا ظلم ہے یہ بیان نہیں ہو سکتا بہت بڑا ظلم دجر دہشت گردی بدماشی ڈاکا چوری جو کہو یہ سب سے زیادہ ظلم ہے یہ دیکھا قوم بوکھ مر رہی ہے یہ سڑکوں پر قصور تک کروڑا روپے لگا دیے وہ بہیمانو یہ قوم کو دو قوم کو روٹی نہیں ملتی تم سڑکیں سوار رہے ہو بہمانو ایسے کیا تھا کھڑی تھی سڑک یہی کسی غریب کو دے دیتے تم غریبوں کا خون چوس کر یہی ایاشا اڑا رہے ہو ڈیکوریشن بنا رہے ہو سادگی نہیں ہے اور دوسرا ہے بیل بیل بجلی کا یہ واپا والے محکمہ اور مال سکول یونیورسٹیاں کالج پولیس فوج سب سرکاری محکمے جب یہ سب بل تم دے رہے ہو دو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور بل دے رہا ہے جو دو سو روپیہ دہاڑی کماتا ہے ان کا کوئی بل نہیں ہے بجلی خسارے میں آئے بھائی مانو ان سے بیل رو غریب کیوں بیل دے تمہاری لیٹرین میں اے سی لگا ہوا ہے اور بیل دے تمہیں غریب کیوں کام ہو گئی مولوی کے مکھی کے سر جتنا جرم نظرتا ہے بھائی مانو ادھر نہیں نظرتے ظلم کے پہاڑ یہ پمپ ہے نا مہنگی ہزار بلب جل رہا تھا میں نے پمپ والے سے پوچھا وہی یار اتنا بلب تمہیں نفع ہے وہ کہتا ہے ڈائریکٹ بجلی لگا رکھی ہے منتھلی دیتے ہیں وہ بل بھی تم ہم پر آتا ہے فیکٹریوں کو میٹر پیچھے کریں جو کچھ غبن کریں کہیں یہ سب سب بل دے رہے ہو خدا پہچان دے اب قوم عورتی ٹیکسی چلا کر روزی کھا رہی کیا یہی تعلیم ہے تعلیم جو ہے چھلکا ہے تربیت جو ہے مغز ہے مغز نکال لو جو قوم چھلکا کھائے گی پیٹ پھٹے گا دنیا کی بے وقوف قوم پاکستان کی اللہ اگر خود پوشی جائز ہوتی تو بندہ پیسہ عام ہو گیا وہ بزرگ فرماتے ہیں اکان دے پھول گلاب نظر دین او دریا دے پانی شراب نظر دین جدوں کا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے بھی نواب نظر د پیسہ کوئی انسانیت کا معیار نہیں ہے ایسی بے وقوف کوں ارے مسلمان ہو یہ بتاؤ دنیا میں سب کا نام ایک ہو سکتا ہے تم تو کہتے ہو ہم اکل مند ہیں شہری میں کہوں میری بات سمجھ جاؤ تو میں شکر کروں گا سمجھ جاؤ کر میں رہا ہوں کل تو جہاں رہا سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے نام ہوتا ہے ساری دنیا محمد سہین رکھے گی لکب خاص ہوتا ہے جب دنیا میں نام ایک نہیں ہو سکتا تو لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے جب عموم میں اشتراک نہیں ہے تو بےمان و خصوص میں کیسے ہو گئی سار کنجر سار مجوسی سار یہودی سار سار سار, سار. چھوٹے کنجر بڑے کنجروں ساری دنیا محمد سہین رکھے گی تو ساری دنیا کا لقب سار کیسے ہو گیا مجھے تو سمجھاؤ یار میں بدکا ہوں تو مجھے سمجھاؤ نام خاص ہوتا ہے لقب آم ہوتی لقب خاص ہوتا ہے نام عام ہوتا ہے ایک نبی کا لقب دوسرے کو نہیں لگ سکتا ہمارے اپنے القاب ہیں حضرت صاحب خان صاحب میا صاحب مولا سردار صاحب،, صاحب صوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب ملک صاحب کاکا بھی پتر کتنا لقب ہے سب کو آب صاحب نہیں کہہ سکتے سب کو چودھری صاحب نہیں کہہ سکتے سب کو حضرت صاحب کبھی لکب ایک ہو نہیں سکتا خاص طور کے کافر کا ہمارا نام ایک نہیں ہوگا جب نام ایک نہیں تو لکب ہمارا کیسے ہو گیا کہ میں کالے جو ماں پہ چڑھے وہ بھی اور تو اہم بھی سار سار کا ہو جا کر جاتے ہیں سار مانا جناب والی کرو گے پھر کافر ہو جا ہوگا اور سے سنو کہ اللہ نے کافر کو کال نامے بالو م کتے سور سے بد فرمایا ہے ہمارا فتوا ہے جو کافر کی تعظیم کرے گا کافر ہو جائے گا جو بیمان کی تعظیم کرے گا ارے کنجر کو جناب علی کہو گے کافر کو جناب علی کہو گے پھر اس کا معنی جناب علی, معنی جناب علی کیسے کیا کہ میں کالے تو تیسر کافر محمد سین نہیں رکھے گا ہم رام چندر نہیں رکھیں گے جب ہمارا اس کا نام ایک نہیں تو مجھے یار سمجھاؤ کہ لکب کیسے ایک ہو گیا مجھے کہتا ہے ایک بندہ سار کا مانا کیا کرتے ہیں میں کہ میں سار کا مانا کرتا ہوں دلّا کہتا کیسے کہ میں نے کہالے دلہ نہیں تھا ارے ماری جو گئی ہے ایمان جو نہیں رہا پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی تھی سیٹوں پر لکھا ہوا تھا مستورات کی سیٹیں زمانہ گزرا گیا پھر خواتین کی سیٹیں یہ ہم پڑھتے رہے کوئی بیٹھے ہوں گے پڑھا ہوگا بسوں پر تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات دو سال سے لیڈیز جس کو کہو لیڈیز کجری لیڈی مجوسن لیڈی یہودین لیڈی مسلمان کے اورات خاتن وہ او بھی لیڈی مجھے کہتا ہے جی لیڈی کا منع آپ کیا کرتے ہیں میں کہ لیڈی اسے کہتے ہیں جس کا سو ارے خاتون جنت سے تو تعلق ہے خاتون کہے گا لیڈی کہے گا لیڈی دینا سے تعلق بن جائے گا کنجری سے تعلق بن جائے گا مسلمان کی عورت خاتون ہوتی ہے لیڈی نہیں ہوتی بتانا میرا فرض ہے عمل کرے یا نہ کرے تو پھرو yes. دن اخبار ہمارے پاس لکھا ہے چوبیس اگست کو اس نے پورا متن خط کا دیا ہے مومن کے لیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں ان تم سس کم ہست ان ہسنتن تسوہم وین تو سب کم سیاتی یفراہ ارے تمہاری خوشی تمہاری تندرستی کافروں کے لیے دکھ ہے اور تمہارا دکھ جو ہے کافروں کے لیے خوشی ہے وہ من اسلح کو من اللہ حکیلا وہ بائیمان و اللہ سے اور کون سچا ہے یہ مومن کے لیے ہے کے لیے یہ ہے دین اخبار نے عالمی ادارہ محکمہ سیت جو وہاں نمائندہ رہتا ہے اس نے خط لکھا وفاقی حکومت کو دین اخبار نے چوبیس اگست کو پورا متن دیا ہے اور یہ بھی سمجھ لو اگر اخبار غلط خبر دے اس کے پاس ثبوت نہ ہو دوسرے دن تردید نہ کرے تو پرچا ہو جاتا ہے اس نے پورا خط لکھا ہے کہ یہ قطرے پولیو کے نہیں ہیں یہ بھانجپن اور زہریلے قطرے ہیں اسلام میں جو ہے بیماری سے پہلے علاج کرنا حرام ہے اور تم نے یہ تو سنا ہے سنت علاج ہے یہ علاج سننا ہے یہ سنا ہے آپ نے نہ مولوی نے کیا کہا علاج اور ہر کے ذہن میں یہی ہے کہ علاج سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک حکیم گیا مہینہ بیٹھا رہا ہے یا رسول اللہ بیمار نہیں آئے میں روزی کمانے آیا تھا آپ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ یہاں لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں بیمار نہیں ہوتے تو چلا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو علاج نہیں کیا سنت کیسے ہو گیا ارے علاج سنت نہیں ہے سنت علاج ہے ان بئیمانوں نے ڈالا کہ علاج سنت ہے سنت پر عمل کرو دیکھو بیماریاں کہاں جاتی ہیں ہم نے عمل چھوڑ دیا چپے چپے ڈاکٹر بٹھا دو بیماریاں بڑھتی جائیں گی کم نہیں ہوتی بہتر لاکھ مربع میں حضرت امیر عمر صاحب کی حق تھی بادشاہی ایک بھی وہاں ہسپتال نہیں تھی جو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں نا یہ ڈاکٹر بڑھتے جا رہے ہیں تو بیماریاں بڑھتی خدا کی قسم یہ آج ختم ہو جائیں بیماریاں ہوں گی نہیں دوسرا ایک آپ کے قانون تک پہنچا ہوگا جو لوگوں میں شوشا اٹھایا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چشتہ شریف میں گیا نا تو لوگوں نے یہی شوشہ اٹھایا تھا علما نے جواب نہیں دیا پھر مجھے پرچی دی کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہونا ہے ہمارا کیا قصور نو بلا حکم کی نو سے میں نے کہا جو کہتا ہے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہونا ہے وہ بئیمان ہے اصل چیز کیا ہے ارے جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا آپ دیکھ رہے تھے کیا تک آپ سے کیا چیز چھپی ہوئی تھی جو کہتے ہیں جو فرمایا وہ ہونا ہے یہ باطل عقیدہ ہے صحیح عقیدہ یہ ہے جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا اب جو بند کہتے ہیں جی اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا یہ عقیدہ ہے حکم ہم یہ نہیں کہتے صوفیہ کرام کا مسلک ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا سمجھنا انسان خلی فتلارد ہے ارے نائب ہے نائب کے بعد اختیارات ہوتے ہیں طاقت بھی ہوتی ہے لیکن نائب اپنے اختیارات اور طاقت اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کر سکتا وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتا ہے پھر نائب ہے اگر اپنی مرضی کرے گا پھر شریک بن جائے گا مالک بن جائے گا ہم اس کے نیب مالک ہیں ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے جوتے لگیں گے کیونکہ ہم اس کے خود مالک نہیں ہیں حقیقی مالک اس کا اللہ ہے تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا پھر جزا سزا کہاں ہے جس طرح دو راستے ہیں ایک شیطان کا ایک رحمان کا اللہ نے ہمیں دونوں کو چلنے کا اختیار بھی دے دی طاقت بھی دے دی پھر ازمایا حکم کیا اس پر میرے پر چلنا اس پر نہ چلنا اب میں شیطان کے رستے پر جاؤں میں کہوں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں میں تو مارا جاؤں یہی سوال موتازلہ کا ہے مذہب جو اب دیو کا ہے اللہ اختیار نہیں مانتے پھر اختیار نہیں مانو گے تو جزا سزا کیسے ہوگی ایک ولی کو ایک یہی بات کر کے بند کرتے ایک ولی کو ایک بندے نے سوال کیا کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بندے کو کیوں سزا دیتے ہو دوسرا کہا کہ جو چیز دعوے والا دکھائے نہ وہ نہ مانو مجھے اللہ دکھاؤ گے تو اللہ دکھاؤ گے تو مانوں گا ورنہ میں نہیں مان تیسرا شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا تھا اسے آگ کیسے جلائے گی آپ ایک اینٹ لے رہے تھے کچی دبا کے ماری آپ نے وہ چیختا پکارتا قاضی کے پاس چلا گیا بھائی فلاں ولی کو میں نے سوال کیا اس نے مجھے جواب نہیں دیا اینٹ مار تو آپ نے فرمایا اس سے پہلا سوال پوچھو کہتا ہے مجھے ایسی اینٹ ماری کہ مجھے ایسا شدید درد ہے میں کیا بتاؤں نے کہا, کیا پہلا سوال کیا ہے کہ جو تیز دعوے والا دکھائے نہ, نہ مانو یہ ہم کہتا ہے مجھے اللہ دکھاؤ گے مانوں گا ورنہ میں نہیں مانتا آپ نے فرمایا یہ مجھے, مجھے درد دکھا دے ورنہ میں مانتا نہیں اس کو درد ہے ہی نہیں مجھے دکھائے دوسرا سوال سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے بندے کو کیوں سزا دے تو سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے آپ نے فرمایا میری اینٹ اس کے حکم سے لگی یہ میرے سے کیوں ناراض ہے تیسرا سوال شیطان آگ سے پیدا ہے اسے آگ کیسے جلائے گی آپ نے کہا میاں تو کیسے پیدا ہے مٹی سے فرمایا میں نے پتھر مارا ہے میں نے بھی مٹی ماری ہے تینوں سوال دے کر اسے ایک اینٹ میں تینوں جواب دے دیے ہمارا مسئلہ یہی ہے باتیں بہت با ہیں بس اتنا کافی ہے اور بس کریار کون آئیے جس کو ہے یہی باتیں نہیں مانتے اور باتیں بھی یہ ساری ایمان ہے فضت کری نزک محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے یہ بے وقوف تر بے وقوف بے وقوف تر اور بے وقوف ترین کہہ دو بے ایمان بے ایمان تر بے ترین ایک چیز ہے کیونکہ اللہ نے کافر کو بدقل کہا بے وقوف ترین لوگوں کے آگے اور کوئی یہ اصول ہے اس کے آگے کوئی بات ہے نہیں یہ آخری حد ہے بے وقوف ترین بے وقوف ترین لوگوں کے نزدیک بھی یہی اصول ہے کہ پرزا خراب ہے چیز خراب ہے دوائی خراب ہے اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوب ہوتی ہے بھئی دوائی خراب ہو کمپنی کو اچھا کہو گے ایمان سے کو بھی پرزا خراب ہو فیکٹری کو اچھا کہو گے ہو کوئی ہے پرزا چپڑا سی سے لے کر کوئی اچھا پرزا نظر آتا ہے پرزے خراب ہیں سکول اچھے ہیں یہ پھر ہم بے وقوف ترین سے بھی آگے ہو گئے ہیں حد نہیں ہے خدا ہمیں عقلی ایمان دے امن تو باللہ کما ہوا بے اسمای و صفات قبل تو جم یہ حکامی کراروں بلسان و تصدیق ام میں تھکا بیٹھوں باتیں بہت ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کہے یا اللہ میں تیرے سے ایمان لاتا ہوں تیرے اسماء سے تیری صفات سے دل زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں اقرار زبان سے ادا ہوتا ہے دل کی تصدیق بزر فرماتے ہیں عمل سے ادا ہوتی ہے اب بتا سکتا ہو قبل تو جبھی احکام کون سے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی احکام کون کون سے ہیں فرائض واجبات سنن موقدہ فارضہ اور واجب کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے قرآن سے ثابت ہے فی بیوت کنا کے تحت بعض کہتے ہیں پردہ فرض ہے لیکن واجب میں کسی کا اختلاف نہیں تو واجب جنہوں نے واجب لکھا وہ کہتے ہیں پردہ واجب ہے حکم فرض جتنا رکھتا ہے ڈاڑھی سنت ہے حکم واجب جتنا رکھتا ہے بعض کہتے ہیں ڈاڑھی واجب ہے اس میں کوئی فرق نہیں تو ہر مومن سے مطالبہ کرتا ہے اسلام فرائض واجبات سنن موقع سنن غیر موقع میں چھٹی ہے شخصی سے مطالبے کا جو زبان ہی نہیں کسی کو کہنے دیتے کہ پردہ واجب ہے یا خود کہیں کہ پردہ واجب ہے ہم نے بہت غلط اور یہ سولہ دفعہ دنیا مٹی ہے ستارہویں دفعہ اب مٹنی ہے اب جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے تین نشانیاں تینوں ملی پڑی ہیں وقت نہ ہوتا تو میں بتاتا عورتیں بے پرد یہ پہلی نشانی ہے دوسری نشانی ہے گانے والی آم ہو جائیں گے تیسری نشانی ہے کہ نوجوان موت عام ہو جائے گی ان کی وضاحت بہت ہے اس لیے دنیا پتہ نہیں کبھی کب مٹنے والی ہے پہلے سولہ دفعہ یہ مٹی ہے سو اسی بندہ ابھی تو بچیں گے لاکھوں لیکن ہونا صفایا ہے اب جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے بچوں کی زندگی کا سو... سوچو روزی کا نہ سوچو زندگی کا سوچو ارے کیا بتاؤں کہ بزرگ نوجوان امت موت کو کتنا بڑا المیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں لوگ بدامالی کی وجہ سے دل کے کالے ہو جائیں گے کہ نوجوان مریں گے انہیں خوف نہیں ہوگا یہ بہت بڑا عالمی ہے آخری نشان ہے نوجوان موت جوں جو یہ بڑھتی جائے گی پھر زلزلے آئیں گے بھاگیاں دیا حدیث پاک ادھر دیکھو اٹھتر سو سکول اور نو لاکھ بچہ گیا ہے ہمارا ایمان ہی نہیں رہا تو اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے بچوں کو دین پڑھاؤ اور اپنی اور بچوں کی زندگی کا سوچو واخر دعا مانگ اللہ بڑی سب کچھ منگتا تو پانی لے جا کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی زیارت ہو گئی فلان یہ سب جھوٹ ہے ارے جنہیں ہوتی ہے وہ بتاتے نہیں ان کی کیفیات بدل جاتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو ولی بن جاتا ہے اور حفیظ جلندری نے فرمایا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے لیکن بات وہی ہے ایمان والی فضق کرنا ہاں وہ پہلے بتا گئے کہ ولی لاکھوں ہوئے ہیں جنگلوں میں سہرا کہتے ہیں جنگلوں میں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں محافظ رکھا کسی ولی نے ہے ثابت وہ تو خوف ہوتا ہے وہ دیکھ رہے تھے یہ کلاشن کو پلے آئیں گے بھائی مان الم اقبال نے بھی یہی کہا ہے یہ فاقا کش جو موت سے ڈرتا نہیں روحے محمد اس کے بدن سے نکال دو بھائی مانو جو موت سے ڈر رہا ہے وہ تو مومن نہیں ہے ولی کا ہو گیا کو پناہتا فرما معافی مدد کن برے کمندے کن برے گالے کن برے خیالات کن برے انجام دے رسوائی بےز بھی تنگ دستی کمرے کم زندگی ہر ہمریز پرائے حق دے کنوں کوفر شیر کو منافقت گمراہی ڈاکہ شرف سات چوری حادثات علم پریشانی گھبراہٹ خیر و برکت نصیب نہ تھی خو. قبر ہے شرس کر جا قسم ہوا جو مجھ مانے لگے دور فرما گود دو بچاؤ ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب العالمین مجھے خیر نصیب ہو اونٹ مر گیا ان سوال دوسری دفعہ آیا یا رسول اللہ میں کو مجھے خیر نصیب ہو دوسرا اونٹ بھی مر گیا تیسری دفعہ آیا یا رسول اللہ میرے لیے خیر و برکت کی دعا کرو پھر اونٹ باقی رہے اللہ سے دعا مانگا کرو خیر بھی مانگا کرو اور برکت بھی مانگا کرو دونوں چیزوں برکت بھی خیر انتا چیز انوان Dubai like.